يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال امن تو فر فد نلین امنو الدو ف عشب اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کہ دعوت الا کی راہ میں میری کون مدد کرے گا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان ڈے آئی اور دوسری جماعت کافر ہو گئی تو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی پس وہ غالب ہو گئے عصایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی جانوں، اموال اقوال اور افعال کے ذریعے اس دین حق کی مدد کرتے رہیں جسے اللہ نے اپنی طاعت و بندگی کے لیے نازل کیا ہے اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا دعوت اللہ کے کام میں ان کا ساتھ دیا اور ان سے اپنی جانوں کی قربانی دینے کا وعدہ کیا اسی طرح وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے تو انہوں نے انہیں اسرائیلیوں اور یونانیوں کے پاس توحید کی دعوت کے ساتھ بھیجا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے دنوں میں اسی طرح کہا کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں اس لیے کہ قریش نے مجھے اس کام سے روک دیا ہے چنانچہ اللہ نے ان کی مدد کے لیے مدینہ کے و خضرج والوں کے دلوں کو مسخر کر دیا انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیحت کی آپ کی مدد کی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے تو ہم ہر طرح آپ کا دفاع کریں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے انہیں انصار کا لقب دیا جو ان کا نام بن گیا اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے ایمان والی جماعت کی ان کے دشمنوں یعنی یہودیوں اور بت پرست رومیوں کے مقابلے میں مدد کی اور انہیں غلبہ حاصل ہوا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں مومنوں کو ان کے رب کی جانب سے نصرت و تائید اور فتھ کامرانی کی خوشخبری دی گئی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین حق کی سربلندی کے لیے متحد ہو کر کوشش کریں اور نظر و اختلاف سے یکسر دور رہیں وب اللہ